واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وصحبه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصد بما تؤمر وعارض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين وقال الله جل ثناؤه وجاهدهم به جهادا كبيرا وکال نبی و صلی اللہ تعالی و علیہ وسلم احمدی امو اندی کم قابل احترام پونہ شہر اور آس پاس دعوت و تبلیغ کے روح رواں جناب حزیر زمیر حفیظ اللہ معزز اور معقر علماء کرام وفاد احام ذمہ داران جمعیت و جماعت مدارس و مساجد اور اللہ کے اس دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنے دلوں میں جذبات اور تا پکنے والے نوجوان دوستوں بزرگوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ نے میرا موضوع اور عنوان جو آج کے درس کا ہے سن لیا ہے اور وہ ہے دعوت دین کے لیے قربانیاں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارک مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس مسجد کے ذمہ داران کو اس پروگرام کو سجانے اور بچانے والوں کو اور آپ تمام لوگوں کو جو اس پروگرام کو سننے کے لیے آئے ہیں یہ بھی دعوتیں دین کے لیے قربانیوں میں شمار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں جو موضوع ہے اور جو عنوان اور جو ٹائٹل ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں دعوتیں دین کے لیے قربانیاں یہاں پر اگر دیکھیں تو دعوت ایک لفظ ہے ایک لفظ دین ہے اور ایک لفظ قربانیاں ہیں یعنی جو اہم اس میں بنیادی الفاظ ہیں یہ تین ہیں دعوت دین قربانیاں یعنی دین کی طرف دعوت دینے میں قربانیوں کی اہمیت کیا ہے اور قربانیوں کی ضرورت کیا ہے یہ آپ کے سامنے واضح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم جانیں کہ دین کی طرف دعوت دینے میں دین کیا ہے اب دین اگر ہم کہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ان ن دین ان دلہی ال اللہ کے یہاں کون سا ہے دین اسلام ہے یعنی یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ اللہ تبارک اتعلا کے یہاں کوئی بھی دین کوئی حیثیت اور مانا نہیں رکھتا ہے اور قابل قبول نہیں اس لیے اللہ تارہ نے سراہد کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا ہے وہ میں یب تبھی غیر السلام دین وال مین ہوں وہ اپل آخرت مین جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنائے گا ہرگز ہرگز سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو بات یہ طے ہو گئی کہ دین سے مراد دین اسلام ہے اب دین اسلام کس مجموعے کا نام ہے دین اسلام کس کتاب کا نام ہے دین اسلام کس نظام کا نام ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ دین اسلام سے مراد اور دین اسلام جس نظام کا نام ہے وہ قرآن اور حدیث ہے ہمارا مزاج ہماری پسند ہماری خواہش ہماری اشتہار ان کی رائے یہ ساری چیزیں دین کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں دین کی حیثیت جو رکھتی ہیں وہ, وہ ہے جو اللہ اتبار کو تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے نازل فرمایا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو دین کی حیثیت حاصل نہیں کسی کا اشتہاد ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو سکتی ہے کسی کی پسند ہو سکتی ہے کسی کا اختیار ہو سکتا ہے کسی کا مزاج ہو سکتا ہے کسی کی چاہت ہو سکتی ہے مگر دین نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اللہ اتبار کو تعالیٰ نے فرمایا ہے ام لہم شرا کاؤ شرا لہوم مین ما لم به اللہ بہت ساری آیتوں میں اشاف اللہ نے سلطانہ یا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ساری آیتوں میں اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ دست دینے کی کوشش کی ہے اور اللہ نے دس دیا ہے اور ترسیل کی ہے کہ دیکھو دین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے دو چیزیں سات آسمان کے اوپر سے نازل فرمائی ایک تو قرآن ہے اور دوسری چیز ہمارے بہت سارے بھائی کو نہیں جانتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی یہی صرف جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے میرے بھائیوں حدیثوں کو بھی اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اسی لیے قرآن کو को یہ جلی کہا جاتا ہے اور حدیثوں کو وہ یہ کفی کہا جاتا ہے یا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ وما عن اللہ, اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جو بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہ ہوتی ہے جو ان کی طرف پڑکی جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. ہمارے بہت سارے ابھی جلد ہی ایک بھائی سے کسی سے میرا سابقہ پڑا تو ہمارے بھائی نے کہا بات چل رہی تھی اس کے بارے میں سول فاتح پڑھنے کے تعلق سے تو ہمارے بھائی نے کہا قرآن میں آئے وئی دہر ال قرآن میں او لہو ون سیتو الحمون جب قرآن میں آیا خاموش رہو تمہیں خاموش رہنا چاہیے حدیث اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ سرمایہ اللہ انی اونتی تل کی تازہ وہ مت لہ موگوں خبردار ہو جاؤ اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ میں قرآن دیا گیا ہوں اور قرآن ہی کی جیسی اس کے ساتھ ایک چیز اور دیا گیا ہو کیا تھا قرآن کی جیسی چیز اس لیے اہل علم نے کہا ہے ہجت ہونے کے اعتبار سے دلیل ہونے کے اعتبار سے اور ہدیش میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے قرآن دلیل ہے ویسے حدیثیں دلیل ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن ہے یہ مانو اور یہ حدیث ہے اور قرآن اور حدیث میں کہیں تعارف نہیں ہے تو قرآن اسلام دین سے مراد اسلام اور اسلام کس کا نام ہے قرآن اور حدیث کے مجموعے کے نام اب آئیے دعوت یعنی پتہ ہی چل گیا کہ ہمیں دین اسلام کی طرف دعوت دعوت کیا ہے میرے بھائی دعوت کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں بلانے کے کیا معنی ہوتے ہیں بلانے کے لیکن دعوت کے لیے بہت سارے الفاظ قرآن حدیث میں استعمال کیے گئے ہیں مثلاً المر بن معروف و نح یہ بھی دعوت ہے اردو الاسب ربی کا بلاؤ یہ بھی دعوت ہے اصلاح کا لفظ ہے یہ بھی دعوت ہے تعلیم کا لفظ ہے یہ بھی دعوت ہے تبلیغ کا لفظ ہے یہ بھی دعوت ہے یہ سب میرے بھائیوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں دعوت تبلیغ اصلاح امر بالمعروف نہ المنکر تعلیم اور اسی طریقے سے جائے کا نام ہے تعلق یہ سب ایک معنی میں ہوتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ تین چیزیں ہیں اور تینوں چیزیں لازم مظلوم ہیں ایک تو دین کو سیکھنا دین کو جاننا اور دوسرے دین پر عمل کرنا اور تیسرے دین کی طرف بلانا دعوت دینا ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میں توحید پر قائم ہوں میں روزہ رکھتا ہوں میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہوں اللہ کے محرمات سے بچتا ہوں مجھے اور کیا کرنا ہے مجھے عمل ہی تو کرنا ہے میں عمل کر رہا ہوں نہیں میرے بھائی نہیں آپ عمل نہیں کر رہے ہو آپ عمل نہیں کر رہے ہو کوئی انسان قرآن و حدیث پر دین اسلام پر اس وقت تک عمل کرنے والا نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ دین اسلام کی طرف دعوت نہ دے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھے اس وقت تک وہ دین کے پر عمل کرنے والا اور دین کی تصدیق کرنے والا ہی بن سکتا ہے میرے بھائی یہ لازم اور ملزوم ہے اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں اس چیز کو سمجھایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جو مثال کو اپنے صحیح میں نقل فرمایا ہے نبی علیہ السلط اسلام نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کشتی ہو ایک کشتی ہو جو کسی سمندر میں جا رہی کشتی کے دو تہ دو خانے ہیں ایک اوپر ایک نیچے دونوں خانوں پر لوگ رہ رہے سوار ہیں اوپر بھی نیچے بھی اس کشتی میں جو اوپر رہتے ہیں وہاں پر پانی کا انتظام ہے یعنی نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں میں اس بات کو اس لیے کھول کر کہہ رہا ہوں ایسے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں ہم کو کیا مطلب کسی سے چاہے کوئی درگاہ پر چاہے چاہے کوئی سر کرے چاہے کوئی نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے میں تو پڑھ رہا ہوں نا میں تھوڑی میں تو تحید ہوں گا میں تو دین پر عمل کر رہا ہوں مجھ سے کیا مطلب کسی سے نہیں میرے بھائی نہیں بہت بڑی کمی ہے آپ کے اندر اللہ کے علیہ سر نے فرمایا نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں بار بار چڑھنا اترنا خود کو بھی تکلیف اوپر والوں کو تکلیف ایک دن نیچے والوں نے مشورہ کیا اور سوچا کیا لوگوں کو تکلیف دینا اور خود بھی تکلیف میں پڑنا کیوں نہ ہم کشتی میں تھوڑا سا سوراخ کر لیں اور نیچے سے پانی آ جائے گا کشتی میں پانی آ جائے گا ہم کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے نیچے تو پورا پانی ہے پورا سمندر ہے ہم کو پانی کون سی کمی ہے سمجھو کہتے عرب میں مقولہ ہے قبل مثالی المقال مثال سے بات واضح ہوتی ہے یہ مثال نبی نوی نے کیوں دی میرے بھائی بات سمجھنے کے لیے بات سمجھو میرے بھائی دعوت سے جڑو تبلیغ سے جڑو امن امن ام ام ام معروف نلین منکر سے جڑو تعلیم و تعلق سے جڑو میرے بھائیوں الگ ہو کر کے جو ہے نام ہے اسی طریقے سے اور اس پر عمل کرنا اور سمجھنا کچن فرائز کو انجام دے کر کے ہم مسلمان ہو گئے ہیں فرمایا نبی علیہ السلام وسلام نے آپ اگر ان کے اس فیصلے پر اوپر والے کہیں ہم سے کیا مطلب نیچے کا کھانا ان کے حصے میں ہے اوپر کا خانہ ہمارے حصے میں ہے ہم کو پانی مل رہا ہے اب وہ چاہے نیچے سوراخ کرے چاہے پٹاخ پھٹ پھٹ نکالے لکڑا نکالے توڑے یا نہ توڑے ہم تو اپنے خانے کو نہیں سوراخ کریں گے نہیں ڈسٹرب کریں گے ہم ان کا ہاتھ پکڑنے نہیں جائیں گے نبی صلاح اسلام نے کہا بتاؤ یہ بتاؤ سوال ہے آپ سے اگر وہ لوگ آ کر کے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ نہ لیں اور ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روک نہ دیں تو بتاؤ اگر وہ سوراخ کر دیتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے کہ اوپر والے بچیں گے بچیں گے اوپر والے ہاتھ باندھ کے میرے بھائیوں کوئی نہیں بچ سکتا ہے اسی لیے ان نے لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ تبار کو تعالی آنے جو قرآن کریم میں سرا فرمائی کہ جب سنیچر کے دن ہم نے ان کو مچھلی کا شکار کرنے سے بنا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو تذکرہ کیا ہے کہ کن لوگوں کو اللہ نے بچایا انجئی نلین یو نسو جب اللہ کا عذاب آیا تو ہم نے ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے غلط کام سے روکتے تھے تو میرے بھائیو دین کی طرف دعوت دینا کس کا کام ہے کس کو دینا ہے دعوت ہم سب لوگوں کو دینا ہے اصلاح کی فکر کس کو کرنی ہے ہم سب لوگوں کو کرنی ہے میرے بھائیوں اور اس کی واضح دلیل کہ اللہ تعالی نے فرمایا کن تم خیر معروف وطن المنکر تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تم بھلی بات کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اب بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا تم سب سے بھلی امت ہو بہترین امت ہو اس سے مراد علماء ہے اس سے مراد ایما ہے اس سے مراد معاشرے اور سماج اور محلے کے چند نوجوان ہیں نہیں میرے بھائی پوری امت عالم ہے جاہل ہے ماندار ہے غریب ہے چاہے چاہے ہے صحت مند ہے بیمار ہے مرد ہے عورت ہے سب تو امت محمدیہ ہے میرے بھائیوں اور اللہ کے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو کس کے لیے نکالا گیا تم کو تاکہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کہتے دین کے بارے میں عمل بن اور نہ منکر کا فریضہ ادا کرو میرے بھائیوں تو دعوت دین اور دعوت دین کا کام کس کو کرنا ہے ہم سب کو کرنا ہے جتنے ہمارے بھائی جتنے مسلمان ابھائی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں ان کو بھی دعوت دین کا کام کرنا ہے یہ الگ مسئلہ ہے میرے بھائی کہ سب کے دعوت دین کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے اب آپ کو علم نہیں ہے ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تب کیا کرو گے مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے کے دعوت کے لیے دین کے لیے تبلیغ کے لیے مال خرچ کرو گے یہ تھوڑی کی آپ کے پاس نہیں پہلے کھڑے ہو جائے تقریب کرنا شروع کر دو بولا گاؤں تبلیغ ہمارے اوپر ضروری ہے اور سب کو کرنا ہے نہیں جیسی حیثیت ہے آپ ماشاءاللہ وکیل ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وکیل بنایا ہے قوم کی خدمت کا موقع دیا ہے بہت زیادہ مالدار بھی نہیں ہو آپ کے پاس دینی علم بھی نہیں ہے ماشاء اللہ میں ماہر ہو ہمارے ان بھائیوں کو جو کو مبلغین کو مسلمانوں کو جو قانونی جو ہے کیا نام دشواریوں کی ہے دشواریوں کے شکار ہیں ان کی مدد کرو دعوت دین ہے جہاں جو ہے دعوت دین کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں رکاوٹوں کو ختم کرو دعوت دین ہے میرے بھائیوں آپ جو ہے کیا نام ہے سیاسی تعلقات والے ہو کوئی ایسی ضرورت آ گئی سیاسی تعلقات کا استعمال کرو اور دن کے راستے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں رکنا چاہیے اس کے لیے سیاسی طاقت کا استعمال کرو دعوت و تبلیغ کام کر رہا ہو دعوت کا آپ کام کر رہے ہو تو کہا تھا میں کہ دعوت دین کا کام کس کو کرنا ہے ہم سب کو کرنا ہے اب اس کے بعد تیسرا لفظ ہے قربانیاں قربانیاں کا مطلب یہ ہے میرے بھائی قربانی کسے کہا جاتا ہے قربانی کہتے ہیں کہ آپ اپنی ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے قربان کر دو اللہ تعالی کے لیے چھوڑ دو یا اس کو اللہ کے راستے میں دے دو جیسے اس کی حیثیت ہو جیسے چیز ہو جو آپ کی نگاہ میں محبوب ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہو جن کی طرف دل بہت مائل ہوتا ہے جیسے انسان کے اوقات ہیں وقت ہے آپ کے پاس انسان وقت کو کس طریقے سے اطلاع کرتا ہے چاہے اپنے دوستوں سے باتیں کرنے میں چاہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے میں چاہے جو ہے کیا نام ہے اور کسی کام میں آپ کے پاس مال ہے مالس کی لالت کتنی ہوتی ہے انسان کو کتنا اس کے محبت ہوتی ہے مال کی انسان کے پاس عزت ہے عزت نفس ہے اپنی خودداری ہے اور اپنا جو اپنا مقام ہے اس مقام کی کتنی محبت ہوتی ہے انسان نہیں چاہتا ہے کہ مجھے کوئی آدمی ایسی کوئی بات کہے جس سے میری توہین ہو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جس کا سسکر گا تو ایسی چیزوں کو قربان کرنا اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اسی کو قربانیاں کہا جاتا ہے دعوت دین کے لیے قربانیاں اب آئیے ہم اگلے اس اسٹپ کے جاتے ہیں اور اگر ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں موضوع کی وضاحت کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہو اور آپ کے سامنے یہ باتیں ہو کہ دعوت دین بغیر قربانیوں کے نہیں ہو سکتا ہے بغیر قربانی کے دعوت دین نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور یہی نہیں آپ کو بتا دو اہل ان نے لکھا ہے کہ دعوت دین کی بات کر رہے ہو دین اسلام کی تبلیغ کی بات کر رہے ہو ارے یہ تو چھوڑو اگر برائی کی طرف بھی کسی کو دعوت دینی ہے شرکی کی طرف بھی دعوت دینی ہے اور جو لوگ گندی باتیں پھیلاتے ہیں ان کو بھی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی یہ جو لوگ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں سماج اور سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں کیسا اپنا وقت لگاتے اس میں دیکھو کیسا اپنا مان لگاتے اس کو دیکھو میرے بھائیوں تو قربانیوں کے بغیر دین کی دعوت ناممکن ہے انسان کو قربانیاں دینی چاہیے اس کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا انبیاء کے تعلق سے صحابہ کے تعلق سے ہمارے اسلاف کے تعلق سے لیکن ایک بات یہ میں بتا دوں اس سے پہلے آپ کے سامنے کہ میرے بھائیوں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دین کے راستے میں آدمی جب دعوت کے لیے چلتا ہے الحمدللہ للہ مال سے جو ہے کہ اپنی زبان سے اپنے علم سے اپنی سیاسی طاقت سے اپنے جو ہے دنیا علوم کے حساب سے تو جب وہ آدمی چلتا ہے تو بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں ان کو اس کو دشوار ترین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی کام کر رہا ہے اب کو ایسا مسئلہ ہو گیا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی مایوس ہو جاتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی نامید ہو جاتے ہیں ہماری جماعتوں میں جو ہے کیا نام ہے ادار پر جاتا ہے کوئی ادھر چھوڑ دیا کوئی ادھر چلا گیا ارے اللہ کے بندے یہ اللہ کے دین کی دعوت میں جو مشکلات آ رہی ہیں جو تکلیفیں آ رہی ہیں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہیں آپ بتاؤ کسی ایک نبی کا نام کہ وہ نبی آئے ہو اور بغیر رازمائشوں کے بغیر قربانیوں کے اور بغیر تکلیفوں کا سامنا کیے بغیر کیا نام ہے انہوں نے دعوت کے میدان میں کمی بھی حاصل کر لیا ارے نامعلوم کتنی قربانیاں دی ہیں نامعلوم کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے اس کے باوجود ایسے بہت سارے انبیاء کرام قیامت کے دن آئیں گے ابھی ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے دوبارہ چل رہی تھی بہت سارے امبیائی کرام ایسے آئیں گے اللہ کے نبی علیہ السلط السلام نے متعدد جیسوں فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوگا یعنی ان کے ساتھ ایک بھی آدمی, آدمی نہیں ہوگا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی زندگی پر انہوں نے دعوت سے کا کام کیا انہوں نے تبلیغ کا کام کیا مگر ان کی دعوت سے جو ہے کیا نام ہے کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں اس میں نبی کی کوئی غلطی ہے جب کوئی بات ہوتی ہے فلاں نے ایسا کیا نہیں ہم کو ویسا کرنا چاہیے نہیں ہم کو ایسا کرنا چاہیے ہم نے شروع سے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا ایسا کیا اس لیے ایسا ہوا ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی نہیں ہونی چاہیے کتنا بھی حکمت اپناؤ کتنا بھی مسلحت اپناؤ کتنا بھی اخلاقیں ہنسنا پیش کرو اور یہ ہم کو اپنانا ہے اور کرنا ہے لیکن دین کی دعوت کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں میں نے آپ کے سامنے سورح فرقان کی آیت نمبر باون کا ایک جو ہے کیا کی ہے آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے وجاہد ہوں جہادن کبیرہ اہل لکھا ہے مفسرین نے کہ وجاہد ہوں جہادن کبیرہ یہ آیت مکی ہے یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں جہاد کی مشہوریت نہیں ہوئی تھی مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی یعنی اللہ تبارک و تعالی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وہ جا ہد ہوں بھی جہاد قبیرہ اور دہی میں ہاکی زمین جو ہے یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے اللہ نے جو کتاب ناجف اس کی طرف لوٹ رہی ہے اس سے مراد قرآن ہے اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں میں خوب محنت کیجیے اور جہاد کیجیے یعنی کیا مطلب اس قرآن کی دعوت میں اس قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی آج ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہم اور آپ دین کی دعوت میں کتنی محنت کرتے ہیں محنت کتنی کرتے ہیں پریشانیاں آ جائیں تکلیفیں آ جائیں اس وقت ثابت قدم رہنا یہ تو بات کی بات ہے میرے بھائی یہ تو بات کی بات ہے جب پریشانیاں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں تو انسان ثابت قدم رہنے کے بجائے اور ڈٹ جانے کے بجائے جم جانے کے بجائے انسان ادھر ادھر کترانے لگتا ہے چھوڑنے لگتا ہے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر ادھر نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک تو دین کی دعوت کے لیے محنت کرنا اور ایک تو جب مشکل اور تکلیف کا وقت آ جائے تو جم جانا ڈٹ جانا آئیے دیکھیں ہم ابھی ابھی ہم لوگوں نے عید الاضحیٰ الحمد ہم نے نماز پڑھی ہے عید الاضحی منائی ہے قربانیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اسرحد الحجا کی عبادتوں کو اور نماز کو ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو کس کی یاد ہے کس کی یاد ہے ابراہیم <سلام> علیہ السلاۃ جیسے آیا ابراہیم علیہ السلا و السلام کی سیرت ابراہیم علیہ السلا کے السلام کی سیرت سے پیغام جو امت مسلمہ کے لیے ہے، اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے یہ شخصیت ایسی ہے جو استفا قربانی ہے یہ شخصیت ایسی ہے جو استراپا ازمائش یہ شخصیت ایسی ہے جس کی پوری زندگی ازمائش اور اختبار اور اختلاع اور امتحان میں گزر گئی بتائیے کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ ابراہیم علیہ السلاطلام تھوڑا سا جو ہے ڈگمگائے ہو. کوئی ایسا موقع آیا आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं बाप बुध का पुजारी ही नहीं है बुध का ताजिर है बुध बनाता है और थोक के हिसाब से बेचता है उसको स्पोर्ट करता है इधर उधर भेजता है सारे मंदिरों में उसी के जो है बताए हुए बुध जाते हैं और लोग उसको जो पूजा करते हैं कितनी बड़ी आजमाइश ابراہیم علیہ وسلط وسلام نے سنایا بہت تفصیل سے میں نہیں کر سکتا ہوں اس اشارہ کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ نبیوں کی مثال آئے اور آپ کے سامنے کچھ صحابہ کی مثال آئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت अरे بھائی ارے وہ نبی تھے ہم لوگ کہاں اتنا کر سکتے ہیں ہمارے بہت سلم ایسے بھی کہہ دیتے ارے اللہ نے کہا کہا ہے لقد خان القمفی رسول اس تمہارے لیے نبی صلی اللہ کی سیرت بہترین نمونہ ہے جب نبی صلی اللہ کی سیرت نبی تھے ہم کر سکتے ہیں اچھا نبی کے بعد جب صحابہ کی بات آتی ارے وہ صحابہ تھے تو ہم کہاں اپنی محنت کر سکتے ہیں اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ نبی کی بھی مثال آئے اور صحابہ کی مثال آئے اور صحابہ کے بعد امت محمدیہ کے جو اسفے کرام ہیں ان کی بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے آ جائے تاکہ شیتان کا جو چور دروازہ ہمارے اندر آ جاتا ہے اور چور دروازے سے شیتان داخل ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے اتنی محنت کیسے کر سکتے ہیں وہ صحابی تھے اتنی محنت کیسے کر سکتے ہیں تو پتہ چلے کہ نبی نے بھی کیا ہے صحابہ نے بھی کیا ہے اور صحابہ کے بعد تابئین اور استاف کرام اور یہاں تک وہ لمائے امت جو ہے کرتے آ رہے ہیں ابراہیم السلام سرام نے کہا دیکھ اگر تو سدھرے گا نہیں کس کو کہہ رہا ہے باپ ابراہیم علیہ السلام کو جو توحید پر ہے اور توحید کی دعوت دے رہے دیکھ اگر مانا نہیں گھر سے نکال دوں گا میں کچھ نکال دے گئے گھر گھر سے نکال دے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تمناؤں کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد ایک لڑکا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اسماعی علیہ السلام السلام اب آپ سوچو جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو اولاد سے نوازے اور سب کی گود کو اللہ تعالیٰ ہری بھری کر دے اور صالح اولاد نوازے جن کے پاس اولاد ان, کے اولاد ان, کے اولاد ان, کے اولاد ان سے اولاد کی قیمت پوچھو اور اس سے پوچھو کہ جس کے پاس اولاد براپے میں آئے اور عمر درازی کے بعد آئے اور ایک اولاد آئے کتنی محبت اپنی اولاد سے کرتا ہوگا سنتے تو ہیں میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام قصہ لیکن قربانیاں نہیں عبد کرتے قربانیاں نہیں عقت کرتے میرے بھائی کہ ابراہیم علیہ السلاط اسلام کو ایک اولاد ملی بڑی دعاؤں کے بعد کتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلط اسلام نے کی ایک اولاد اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا چلو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی انسان کو کیا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے باپ اور ماں مل کر کے اس کو پرورش کرتے ہیں اس کو چنتے ہیں چٹتے ہیں محبت کرتے ہیں بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے اور جب بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ ابا کی انگلی پکڑ کر چلنے لگے تو باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے سبحان اللہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا دیکھیں ہمارے کتنے بھائی ہیں اپنے بچے کو انگلی پڑھ کے مسجد لاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے ان کو ابراہیم علیہ السلام کا بچہ اسماعی علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے فرما بلغماس جب ابراہیم علیہ اسلام کے ساتھ چلنے اور دوڑنے کے لائق ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ جاؤ اس بچے کو ذبح کر دو سبحان اللہ کتنی بڑی قربانی کوئی گیرات سے کتنے اولاد کو ضبع کر دو بتاؤ آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو دبا کر دو پی یہی کہہ رہے کہ بھائی ارے ہم لوگ ہیں معاشرے اور سماج میں ہم کو کچھ پروگرام کرنا چاہیے کچھ پمفلیٹ تقسیم کرنا چاہیے کچھ جو ہے کیا نام ہے ہمارے ان بھائیوں سے جس سے سر کو بدا پڑے ہوئے ہیں ہمارے جو ان بھائیوں سے جو نمازوں سے غافل ہیں ہمارے ان بھائیوں سے جو حرام کمائی ملوث ہیں ذرا کسی طریقے سے ملاقات کرے کچھ ترتیب اسلام نہیں نہیں یہ میرا کام نہیں چلے جاتے ہیں اور یہ تو بہت دور کی بات ہے ہمارے بھائی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے فجر کی نماز میں کون سی قربانی لگتی ہے کون سی قربانی لگتی ہے فجر کی نماز میں بتاؤ وقت کی لگتی ہے مال کی لگتی ہے جان کی لگتی ہے پیسے کی لگتی ہے عزت نف کی لگتی ہے کون سی قربانی لگتی ہے میرے کوئی قربانی نہیں لگتی ہے اس لیے کہ اللہ نے سونے کے لیے کیا بنائی ہے رات اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی اور جہاں صبح شادی کے طروع ہو گیا وہاں پر جو ہے کیا نام رات کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے مسلمان جاگ جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے کی رات آپ کو اتنا فرمائی ہے دس پندرہ منٹ جاگ کر کے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے نہیں جاگ سکتے نہیں جاگ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ اسلام کو حکم ہو رہا ہے اپنے بیٹے کو جبا کر دو اپنی اولاد کو جبا کر دو اسمایول کو اتنی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ملا ہے اور اب اس عمر کو پہنچ گیا تمہارے ساتھ ٹہل سکے چل سکے ذبح کر دو بتاؤ تھوڑا سا تھوڑی سی تاخیر تھی میرے بھائی اپنے بیٹے سے کہا نہیں انی اراطل مناما نیب کا پن گرمان کر رہا اچھا بیٹا بھی بڑا سمجھدار ابھی کتنا ہے ڈھائی تین سال کا بچہ ہے ابھی تھوڑا چلنے پھرنے کے علاج کیا کہتا ہے یا اب علمات عمر انشاء اللہ اور اس سے پہلے جب بالکل گود میں تھے بالکل شیرخان بچے تھے اللہ تعالی نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام السلام کو جاؤ اپنی بیوی بی بی حاجر کو حاضرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک جو ہے جگہ ہے اس کی یہ نشانے جاؤ چھوڑ جاوا چھوڑ جاؤ آج جہاں مکہ ہے جہاں کھانے کعبہ ہے وہاں پر چھوڑنے کا حکم تھا ایسے نہیں تھا وہ ایسے نہیں تھا چرند پرند بھی وہاں رہتے تھے چرند پرند بھی پرندے بھی نہیں رہتے تھے ایک کترا پانی نہیں ہے انسان تو رہنا بہت دور کی بات ہے کہ جاؤ وہاں چھوڑ آؤ ابراہیم اسراف اپنی اولاد کو بیوی کو جا کے چھوڑ دیتے ہیں اور واپس ہوتے ہیں میری مائیں اور بہنیں سنے ہماری مائیں اور بہنیں ایسا نہ سمجھیں قربانیاں صرف مردوں کو دینی ہے ارے قربانیاں تو عورت دیتی ہے اسماعیل کی تربیت عورت نے کی تھی اسماعیل علیہ السلاط السلام کا یہ مزاج عورت نے بنایا تھا اور آپ دیکھیے بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں تعلق سے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ابراہیم علیہ الصلاۃ السلام نے حاضر کو اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا تو حاضر نے کہا کہ جب اباعلی السلام چلنے لگے بخاری کی روایت تفصیلی روایت ہے تو چلنے لگے تو کہا ارے کہاں جا رہے چھوڑ کر ہم لوگ کچھ نہیں بولے اور آگے آتی کہاں جا رہے یعنی ایک پہاڑ بے بےآبو گیا چٹر میدان چل چلا دھوپ پانی نہیں کھانا نہیں کوئی انسان نہیں کوئی جو ہے مخلوق کوئی جانور کوئی چرد پرند نہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ نہیں بولتے اور آگے جاتے ہاجر اور چار قدم آگے جاتے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ جب نہیں کچھ بولتے تو خود ہی کہتی ہیں اللہ ہمارا کبھی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے آپ کو کہا اللہ نے حکم دیا ہے تو کیا, کہا میری حاجر نے حاجرہ نے کیا کہا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ آپ کو جائے جائیے جائیے جائیے کوئی بات نہیں رہ گئی اور پھر جو اس کے بعد زمزم کا پانی اور ساری تفصیلات میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور اس کے بعد کی زندگی جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا ہے ابراہیم الصلاح اسلام آگ میں ڈال دیا گیا کون سا اور عمر کا کون سا ایسا وقت ہے جس میں اللہ نے آزمایا نہیں اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی اور کس کے لیے یہ دین کی دعوت کی تھی کس کے لیے اللہ کے توحید کو اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور آپ آگے آئیے اگر مصل السلاط السلام کے زندگی کو دیکھا جائے تو مصعیہ السلاط والسلام کا جب مقابلہ جادوگروں سے ہوتا ہے اور جادوگروں کے واقعے کو آپ لیجیے اور جادوگروں نے جب آ کر کے پھر کے سامنے اپنے سارے کرتب کو دکھایا اور جب موسال السلاط اسلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا اور لاٹھی الزا بن کر کے ان کے سارے جادوگروں کے کرتب کو اور بہاراتوں کا مالا تو ختم کر دیا جادوگر کیا کیے انہوں نے سجدے میں گر پڑے وہ تفصیلیں آئے ہیں میں صنفلا صاحب بتا رہا ہوں سجدے میں گر پڑے جب سجدے میں گر پڑے تو پھر نے کیا کہا اے تم لوگ میری اجازت کے بغیر ہی مان لائے ہو مجھے معلوم ہے تم لوگوں نے کچھ چال چلی ہے تمہارے ہاتھ کو کاٹ دوں گا تمہارے پیر کو کاٹ دوں گا اختلاف کے ساتھ دہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دہنا پیر کاٹوں گا اور تم لوگوں کو سولی پر لٹکا دوں گا چھوڑوں گا نہیں آپ حجر کی نماز پڑھنے آتے ہو کون آپ کو سولی پر لٹکا رہا ہے کون آپ کے ہاتھ پیر کاٹ رہا ہے کوئی نہیں بہترین روڈ لائٹ گاڑیاں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سرحان اللہ فجر کی نماز پڑھنے کے انہوں کیا قربانی دیں گے ہم کے دن کے اللہ کے دین کے کی لیے کیا قربانی دے سکتے ہیں میرے بھائیوں کہا جادوگروں نے کہا فقر بھی ماں انتظمت تک بھی ہادی حیات دلوقن اے دنیا ایک جو کرنا ہے کر لے تو جو کچھ بھی کرے گا اسی دنیا جس میں کرے گا ہم جو ہے لن کا لنو اسیرا لن کا آلہ ما جانا بین البیدینا ہم اللہ کی جانب سے جو واضح بات آئی ہے توہین آئی ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے کچھ کو اس پر ترجیح نہیں کر سکتے تو سولی پر لٹکا تو ہاتھ کاٹ تو پیر کاٹ جو کرنا ہے کر لے ہماری نگاہ تو آخرت پر اور جنت پر اس کو بولتے قربانیاں اس کو بولتے قربانیاں اور پھر جب ان جادوگروں کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام لائے کتنے ایمان لائے آپ کو مان اللہ کے نبی علیہ السلاط السلام کی سیرت سبحان اللہ اللہ کے نبی علیہ السلط اسلام کی پوری سیرت اور پوری زندگی آزمائش آزمائش آزمائش ابھی آپ نے ایک مثال سنی تائب کے واقعے کتنا میں آپ کو بیان کروں سیرت محمدیہ پڑھو میرے بھائیو اور رحیب المکتوب کا مطالعہ کرو میرے بھائیو ایک نہیں چار چھ آٹھ دف بار پڑھو میرے بھائیو کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام نے اس دین کو پہنچانے کے لیے قربانی دی ہے یہ وہی مکہ ہے جہاں پر نبی علیہ السلط اسلام سب سے عظیم اور سب سے شریف مانے جاتے تھے سب سے کریم مانے جاتے تھے مکہ والے ہر طرح کے لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے جب آپ نے توحید کے پیغام کو ان کے ساتھ نے رکھا تو آپ کو جھوٹا اور دیوانہ اور پاگل اور مجنو اور بے دین اور بددین اور بد مذہب کہا جانے لگا اور ایک وقت آیا کہ نبی علیہ اسلام کو مکہ سے نکالا گیا اللہ. جب مکہ سے نکلتے ہیں تو مکہ کی طرف نگاہ اٹھا کر نبیل اِسلا اسلام کہتے ہیں ان نکل دلہ اے مکہ تو زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے اگر میری قوم نے مجھے مکہ سے نکالا نہیں ہوتا میں کبھی تو سے نکلتا نہیں مگر میری قوم نے مجھ کو مجبور کر دیا نکلنے پر اللہ کے نبیل سلاح اسلام, اسلام نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا اپنے خاندان کو چھوڑ دیا کو چھوڑ دیا مدینہ آتے ہیں تو مدینہ آنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا ہم لوگ فجر کی نماز پورا دس سے پرانا ہوتا ہے جامع مسجد ماسلام الحمد الحمدللہ دس سال سے اور رہا ہے پارے میں ہم لوگ پہنچے سوریہ محمد کا آغاز ابھی ہوا ہے دو دن پہلے تو سوریہ محمد کے جو پس منظر میں بتایا گیا مخصوص نے لکھا ہے میں نے اسے بتایا لوگوں کو کہ جب نبی اسلام مکہ سے مدینہ آئے تو دشمن اور زیادہ بڑھ گئے دشمن اور بڑھ گئے جب کام بڑھتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں جب کام بڑھتا ہے تو رکاوٹیں بڑھتی ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھو میرے نوجوان دوستوں جمے رہو ہر موڑ پر ثابت قدم رہو ہر موڑ پر کبھی بھی پیچھے انسان کو نہیں ہٹنا چاہیے اور یاد رکھو جب نبی اسلم مکہ چھوڑ کر کے آئے مکہ میں کون دشمن تھا کفار مکہ تھے اور جب مدینہ آئے یہودی دشمن کفار مکہ تو دشمن تھے ہی تھے اور بڑے دشمن بنے اور سب سے بڑے دشمن آستین کے ساتھ مدینہ میں پیدا ہوئے منافق تین تین طرف سے نبی علیہ السلط مقابلہ کرنا چھوٹی سی حکومت قائم ہوئی نبی علیہ کی چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی آزمائش بڑھ گئی میرے بھائی تو میرے بھائیوں قربانیوں کے بعد یہ دین اللہ کے نبی علیہ نے صحابہ کو پہنچایا ہے صحابہ کی کچھ مثالیں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی اور سیرت اگر آپ بلال حبشی کو لے لو بلال حفصی نے کتنی قربانیاں پیش کی کس لیے دین کی دعوت کے لیے جس کے لیے اس تین کو پھیلانے کے لیے جس کے لیے اس تین کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے یاد رکھو اگر کسی آزمائش میں آپ پیچھے ہٹتے ہو آپ کا کام آپ کی دعوت دسو اور بیسوں سال پیچھے چلی جاتی ہے آزمائش کے موقع پر ثابت ختم آ جاتا ہے آزمائش کے موقع پر یہ سمجھ کر کے کہ یہ وقت ہم سے قربانی کا تقاضا کر رہا ہے وہاں ڈٹا جاتا ہے وہاں پیچھے نہیں ہٹا جاتا ہے جو مومن بندہ ہوتا ہے جو حقیقت میں تحفید کی اہمیت کو سمجھتا ہے جو حق کو سمجھتا ہے وہ کسی موڑ پہ پیچھے نہیں آتا ہے بلال حبشی رضی اللہ نے کس طریقے سے تکلیفیں دی گئی اور کس طریقے سے انہوں نے صبر کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام جب جاتے ہیں اور آپ کو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے اسلام اللہ یہ کالوٹا غلام یہ حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا غلام غلام کالا کلوٹا بد شکل حمشہ کے لوگ کتنے بد شکل ہوتے ہیں مگر کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا بلال حاضر رضی اللہ تعالیٰ کو مؤذم رسول بنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کرائی گئی جنت کی تو نبی علیہ السلام اپنے آگے چلنے کی آواز سن رہے تھے بخاری <سلام> بھائی اپنے آگے چلنے کی آواز سن رہے تھے آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ میرے آگے جنت میں کون چل رہا ہے جنت میں کون چل رہا ہے نبی علیہ السلام اسلام نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ بلال حبشی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے کتنا بڑا مقام ملا میرے بھائیوں یہی <تصفح> آل یاسر کا خاندان سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا جن کے دو پیروں کو دو اونٹوں میں باندھ کر کے چیٹ دیا گیا اور ناؤز باللہ شنگاہ میں نیزا گھسایا گیا اگر یہ علیہ یاسر کے خاندان نے قربانیاں نہیں پیش کی ہوتی تو آج توحید ہمارے سامنے شکل میں کہاں سے آدمی ملے گا کیسے قربانیاں پیش کی اور آپ بہت سارے صحابہ کے نام کو دے جمال کا معاملہ ہو عزت نفس کا معاملہ ہو اور جو ہے کیا نام ہے وقت کا معاملہ ہو وقت کی بات کرتے ہیں کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں ہمارے بھائی دس منٹ کا ادر سننے کے لیے وقت نہیں ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کا ادر سننے کے لیے وقت نہیں ہے علم نہیں ہے معلومات نہیں ہے جانکاری نہیں ہے دعوت سے کام کیسے کر سکتے ہو عمر خطاب رضی اللہ تو وہ جانتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کے مدینہ منور لائے کہتے ہیں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرا ایک پڑوسی تھا نبی صدول سکھا رہے علم سکھا رہے ہیں دین کی دعوت کی تبلیغ کی تلقین کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں کاشتکار آدمی دوسری مشغولیات دوسری مصروفیات اب کیا کرتا کیسے نبی علیہ السلام السلام سیکھتا اپنے پڑوسی سے ترتیب بنائی کیا ترتیب بنائی ایک کام کر ایک دن تم جایا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیضوں کو سنا کرو اور میں اپنے گھرو کام اور اپنے معاشی کام کروں گا اور ایک دن میں جاؤں گا اور تم اپنا کام کرو میں جس دن سننے جاؤں گا شام کو آ کر کے تم کو سب کو بتاؤں گا اور جس دن تم جاؤ گے سننے شام کو آ کر کے مجھ کو بتاؤ گی ایک دن یعنی ہفتے میں پندرہ دن اللہ کے ربی علیہ السلام کے پاس خود بتاتے خود دن سیکھنے جاتے ہیں اور پندرہ دن پڑوسی آتے ایک بھی حدیض ضائع نہ ہونے پائے ایک بھی تعلیم ضائع نہ ہونے پائے ایک بھی کیا نام ہے اے نبی علیہ السلاط اسلام کی نفسیت ضائع نہ ہونے پائے یہ وقت کی قربانی ہے یہ وقت کی قربانی ہے میرے بھائیوں اور جو ہے کیا نام ہے اور بہت ساری مثالیں صحاب کرام کو دیکھیے نبی علیہ السلاط اسلام جب بحیات تھے تو ہر طرف سے صحابۂ کرام حضرت کیا رہے ادھر سے آ رہے یہاں سے آ رہے وہاں سے آ رہے مدینہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا, جا رہا ہے نبی السلام کی فات ہو تو کیا صاحب گرام پھیل گئی کوئی من چلا گیا کوئی کوپا چلا گیا بسلا چلا گیا مکہ چلے گئے یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے پھیل گئے کس لیے دین کی دعوت کی کس لیے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انسان ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے نہیں نکل سکتا ہے جب یہ وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھ لیا نبی فلم اس دنیا سے نقصان ہو گئے صاحبہ نے اپنے گھر وال چھوڑ دیا اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور دوسرے دوسرے جگہوں میں جا کر کے وہاں رہائش پذیر ہو گئے بس گئے دین کی دعوت کو دینے کے لیے اور کیسی تکلیفیں کیسی مشقتیں کیسی پریشانیاں ابو رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام عبد الرحمان کے شخل دوسی بہت جلیل القدر صحابی ہے بہت جلیل القدر صحابی ہے بول رہ ابو حرا یہ ایسا نام ہے کہ اس نام کو سن کر کے ایک مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے ابو حردہ کا نام سن کر کے ایک مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے یہ ایسا نام ہے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے سب سے زیادہ کیسے روایت کیجیے آپ کو معلوم ہے یہ دین کا پیغام ہم تک کیسے پہنچایا ہے پانچ ہزار تین سو پچہتر یہ تقریباً حدیث روایت فرمائے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے رضی اللہ پر کہتے ہیں اللہ کے نبی اصلاح اسلام سے دین سیکھتا تھا اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے آئے نبی علیہ السلط السلام سے دین سیکھتا تھا نبی علیہ السلاۃ السلام سے دین سیکھتا تھا کھانے کا کوئی انتظام نہیں کوئی خوراک کا انتظام نہیں بے ہوش ہو کر کے گر پڑتا تھا یہاں تک کہ سڑکوں پہ رہتا تھا اور لوگ جو ہے کیا نام ڈھوپ کے مارے میں پڑا رہتا تھا لوگ سمجھتے تھے میں مجنو ہوں پاگل ہوں اپنے پیروں سے ٹھوکر دے کر کے چلے جاتے تھے لیکن کسی کو پہنچایا ہے اور یہ جہاں دیکھو ابو رضی اللہ خس روایت ہے ابو رضی اللہ کا ابو رضی اللہ کا اس اس پر بھی بہت سارے ایسے ہمارے جو ہے ناسمجھ اور نادار بھائی ہیں اللہ تبار کو تعالیٰ ان کو ہدایت سے فرمائے جو ابو رضی اللہ تعالی سے بزرتے ارے ابو رضی اللہ تا سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے صحابۂ کرام سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے تو یہ صحابہ کرام کی چند مثالیں ہے ٹھیک ہے صحاب اکرام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی زندگی دیکھیے آپ اس کے بعد سے زندگی گے آج شاید کہ کبھی کوئی خطبہ گزرتا ہو یا کوئی فتوا ایسا رہتا ہو یا کوئی دس ایسا گزرتا ہو کہ جہاں پر امام حمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جائے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام نہ لیا جائے امام نسین رحمت اللہ علیہ کا نام نہ لیا جائے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کئی دو چار سو سال پرانے نہیں شکل بانی ابھی ایک سترہ اٹھارہ سال پہلے انتقال ہوا ہے سترہ اٹھارہ سال پہلے انتقال ہوا ہے آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی لے لو آپ احمد بن الحمبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی لے لو یہ ان کی سیرت میں اٹھا کر کے دیکھو سیر و عالامی نبلا امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھو یا اور دوسری سیرت کی کتابوں کو سوال حیات کی کتابوں جو این اکرام کے حیاتمان حیات کو نقل کرتی آپ اٹھا کر کے دیکھو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جو آزمائش سے گزرنا پڑا اور جس طریقے سے ان کے کندھوں کو توڑا گیا کندھوں کو توڑا گیا کس بنیاد پر حق بات کہنے کی بنیاد پر کیا حق بات تھی خلیفہ یہ چاہتا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ نے یہ فتوا دے دے کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے مگر امام مالک رحمت اللہ نے فتوا یہی دیتے تھے کہ نہیں واقع ہوتی ہے ان کے کندھوں کو توڑا گیا یہ موڑے اٹھتے نہیں تھے آخر میرے ان کو سزا دی گئی احمد اب نحمد رحمت اللہ علیہ خلق کے قرآن کا جو مسئلہ آیا اور خلق کے قرآن کا جو فتنہ آیا یہ قرآن مخلوق ہے جب بہت سارے بدتوں نے اس طرح کی باتیں کی احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ ٹیکے اور جمے میرے بھائیوں پڑھتے رہی کبھی سب سوچو غور کرو اس کی طرح اس کی گہرائی اور گہرائی میں جاؤ کیا کہتے ہیں؟ ایسے ایسے بہرے مارے جاتے تھے ایسے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کو کہ اگر ہاتھی کو اس سے مارا جاتا مورخین نے لکھا ہے سیرت نے لکھا ہے ہاتھی چیز کر بھاگتا لیکن امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کیا کہتے رہے؟ تھے ایٹو من کتاب اللہ اور سنت رسول حتیہ پول اب ہی اے لوگوں چاہے کوڑے مارو اے لوگوں چاہے ذیل خانوں خانوں میں ڈالو کوئی اللہ کی کتاب سے آیت لے آؤ محمد رسول اللہ صلی وسلم سن کی سنت سے کوئی دلیل لے آؤ تو میں اس کا قائل ہوں گا ورنہ میں زندگی بھر نہیں کہوں گا قرآن کا مخلوق ہے قرآن اللہ کے کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے اس کا مخلوق نہیں کہہ سکتے ابن تیمیہ ابن تیمیہ سینکڑوں کتاب سینکڑوں کتاب سبحان اللہ سینکڑوں کتاب کوئی تحقیق کرنی ہو کوئی ریسرچ کرنی ہو ابن تیمیہ کی تحقیق پڑھے بغیر سکون نہیں ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا ہے اکثر زندگی کا حصہ جیل میں جب گزرا جیل خانے میں قید خانے میں اکثر زندگی کا حصہ موت بھی وفات بھی جیل خانے میں کر ہوئی اور کتنی کتابیں ابن نے نے جیل خانوں سے لکھ ڈالی ابن سیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو یہ آئے کریمہ پڑھ رہے تھے ان المتقین فی مقعد ملیک مقدر متقین ایک سچے گھائی کیا نام ہے جگہ میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو نہایت ہی قدرت والا طاقت والا ہے یہ ہے میرے بھائی شیخ شیخلوانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے شیخ شیخلوانی رحمۃ اللہ علیہ کس گھر میں پیدا ہوئے تھے ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد محترم عالم دین تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے مرے مگر حنفی مسلک کے مقلف تھے اور بہت ہی متاثر حنفی تھے شیخ اربانی رحمت اللہ علیہ جب حدیث کی طرف شروعات کی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی آپ ان کی زندگی کو پڑھو یہاں سے ہجت کر کے وہاں گئے وہاں سے کر کے یہاں آئے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آئے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تین سال تک تقریب کا فریضہ انجام دیا جو آپ کی عزت بڑھتی گئی لوگ کو برداشت نہیں ہوا وہاں سے بھی شیخ پر اطحام اظہار لگا کر کے نکلوا دیا مگر ہر موڑ پر شیخ اربانی رحمت اللہ ڈٹے اور چلے کتنی قربانی دی اور کیسی قربانیاں میرے بھائیوں تو میرے بھائیوں میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ایک گھنٹے کے وقت مجھے دیا گیا تھا میں آپ سے خلاصتاً یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دین یہ دعوت یہ تبلیغ یہ اصلاح یہ امرمع من کر یہ میرے بھائیوں ہم سے قربانیاں چاہتا ہے اس ہے, ہم اس معاملے میں بہت فیل ہیں ہم اس معاملے میں بہت کوتا ہیں ہم اس معاملے میں بہت بہت پیچھے ہیں ہمارے وہ بھائی جن کے پاس توحید نہیں ہے ہمارے وہ بھائی جن کے پاس جو ہے سنت نہیں ہے ہمارے وہ بھائی جو انجانے یا میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے وہ بھائی جو جانے یا انجانے بدا کر پڑے ہوئے ہیں کتنی محنتیں کرتے ہیں کتنی قربانیاں دیتے ہیں مگر ہم میرے بھائیوں حق کا جو ہے کیا نام ہے حق کو پا کر کے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت حق کے ہونے کے باوجود ہمارے اندر وہ قربانیاں نہیں ہیں قربانیاں دینے کا جذبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں پورے صحابہ کی مثالیں انبیاء کی مثالیں اور اس کے علاوہ سلف کی مثالیں اے میں کرام کی مثالیں یہ پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے اور جو قربانیاں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آخرت میں اس کے لیے عز عظیم تیار کر رکھا کتنی فضیلت ہے قربانیاں دینے والوں کی آپ کو معلوم ہے قربانی دینے والوں کی کتنا ثواب اللہ دیتا ہے دیکھو اگر دین کے راستے میں آپ کسی کو بتاتے ہو کسی شخص کو آپ کسی دینی درخت میں لے جاتے ہو آج بہت سارے سسٹم چل رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو ایک کسٹمر دے دیا تو کچھ پرسنٹیج آپ کو ملے گا وہ بھی جس کو دے گا اس کا پرسنٹیج بھی آپ کو ملے گا اس سلسلہ جڑتے جا رہا ہے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ انعام حاصل کرو اگر کسی درخت میں آپ لے آتے ہو کسی کو وہ جو سنے گا وہ جو کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اس کو تو ملے گا ہی ملے گا آپ کو بھی ملے گا اور یہی نہیں اگر اس بندے نے جا کر کے دو چار دس لوگوں کو بتا دیا خیر کی بات عمل کرنے لگے ان سبوں کے ثواب بھی آپ کو ملیں گے ان کے ساتھ ساتھ آپ کو ملیں گے جس نے بھی اپنا مال لگایا جس نے بھی اپنی دولت لگائی اور جس نے بھی اپنی جو ہے کیا کسی طرح کی کوئی اللہ کے راستے میں لگائی اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت ہی بڑا انعام اقرام دیتا ہے اور ایک بات خاص طور سے اس تعلق سے میں آپ کو اس درس میں اور اس موضوع کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ اس دین کے راستے میں ایک چیز کی بہت بڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اور کون سی چیز قربانی غصے کی قربانی انانیت کی قربانی انتقامی کی قربانی ایسا بہت ہوتا ہے میرے بھائیوں اس نے ایسا کیا ہم بھی ایسا کریں گے اس نے ایسا کہا ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو ختم کر دو اس سے دین کو بہت نقصان پہنچتا ہے دعوت کے راستے کو اس سے اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے اللہ کے نبی اسلام اسلام کیا نہیں کہا گیا بتاؤ پاگل دیوانہ بدین شاعر کیا نہیں کہا گیا یہ قرآن لکھ لیتا ہے یہ کسی سے پڑھ لیتا ہے یہ پہلے کے افسانے ہیں جو سناتا رہتا ہے ایک حدیث بتاؤ ایک بات بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام نے ان کا الٹ کر جواب دیا ہو سنا ابھی آپ نے سنا جب تائف والوں نے آپ کو لہولہان کیا آپ کو آپ جو ہے کیا نام ہے مار کر کے زخمی کیا اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام نے کیا اس کا جواب دیا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ نہیں سدریں گے تو انشاءاللہ ان کی نسل سدرے گی میں ان کو ہلاک و برباد کرنے کی بدوا نہیں دے سکتا اجازت نہیں دے سکتا ہم لوگ بہت تحس میں آ جاتے ہیں میرے بھائی ہم لوگ انتخابی جذبہ میں آ جاتے ہیں میرے بھائی یہ کام جو آپ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو تو اللہ کی قسم اپنے اخ... اپنی نیت اور اپنے مقصد کی اصلاح کرو یہ کام آپ کس کے لیے کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو گالی کس کے لیے مل رہی ہے اللہ کے لیے مل رہی ہے ہم کو نہیں مل رہی ہماری تو لوگ عزت کر رہے ہیں اگر ہم جائیں تو جا کر کے کوشچن بٹھاتے ہیں ہم سے نفرت کرتے ہیں ہم کو گالیاں دیتے ہیں تو کس بنیاد پر ہماری توحید کی وجہ سے کس بنیاد پر ہماری سنت کی وجہ سے ہمارا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من تق رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی نفس کے لیے اور اپنی انا کے لیے نوز باللہ کسی سے انتقام نہیں لیا نبی کبھی کسی سے انتقام جو کہنا ہے کہو تیرا سارا زندگی مکہ کی ہے زندگی جو ہے کہنا میں مدینہ کی ہاں کے دیکھ لو میرے بھائیوں. اللہ کو بتاؤں. دعوت کے راستے میں تعالیٰ واقعہ ہے اور اسی کو بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں جب اماشر رضی اللہ تعالی پر توہمت لگائی گئی منافدید نے سازش کی اور سازش کے تحت تحمت لگائی تب جانتے ہو ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی مستہ بن اسادہ تھے مستح رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے اس معاملے میں انہوں نے کچھ بات کہی کی اور یہ غریب مسکیر فقیر تھے ابو صدیق رضی اللہ تعالی انہوں مستح کا پورا خرچہ برداشت کرتے تھے کفالت کرتے تھے جب صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ انہوں نے اس معاملے میں کچھ بات کہی ہے غصہ ہو گئے ناراض ہو گئے اور کہا اللہ کی قسم آج سے ایک روپیہ رشتہ کو نہیں دوں گا آیت اپنا ہوئی قرآن کریم کی اللہ تمہارے کو تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ درست نہیں ہے اہل فضل کو اہل فربت کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ ایک موقع آ گیا تو اپنے رشتہ داروں پر آپ خرچ نہیں کرو گے اللہ تو کیا تم یہ نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے فوراً آیت کو سنا اپنی عزت نفس کو اپنے جذبات کو کنٹرول کیا ختم کیا اور کہا بلا و اللہ یا رسول اللہ انہم کو یقر اللہ علی اللہ کے قسم اللہ کے وسلم میں چاہتا ہوں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے گناہوں کو بخش دے اور رشتہ کیا خرچہ جیسے پہلے دیتے تھے ویسے شروع کر دیا کتنا بڑا کیا, کتنا کام کیا کتنا غلط کام کیا انہوں نے کتنی بڑی اتحام میں کچھ باتیں اس سے ہو گئی ہیں پڑوسی سے آپ ناراض ہو اپنے رشتے دار سے آپ باتیں کرتے کلام کیے ہوئے ہو سلام نہیں کرتے ہو شادی بیاہ کے موقع پر دعوت میں جاتے نہیں دعوت دیتے نہیں کیا دعوت کام کرو گے میرے غصے کو کوئی نہیں کر سکتے غصے پر کنٹرول نہیں ہے میرے بھائی ارے کسی کی گالی دینے سے کچھ ہوتا ہے کسی کی عزت اٹھالنے سے کچھ ہوتا ہے کسی کی توہین کرنے سے کسی کی توہین ہوتی ہے ارے اللہ کے بندوں جتنا انسان جس کی توہین کرنا چاہتا ہے اگر انسان صبر و ضبط سے کام لے اتنا زیادہ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کے نبے اسلام کے صحیح حدیث اللہ تبار کو تعالیٰ نے کسی بندے کو معاف کرنے سے عزت میں ہی اضافہ کیا ہے آپ معاف کرو گے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا آپ کی دعوت پھیلے گی یاد رکھو ہماری دعوت سب سے زیادہ جس چیز سے پھیلے گی وہ ہمارا عمل اور کردار چیتتے رہو بیان کرتے رہو عمل اور کردار ہمارا اور آپ کا سب کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا ہماری دعوت زیادہ پھیلے گی میرے بھائیوں آج مسلمانوں کو دیکھ کر کے کتنے سے غیر مسلم ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں قبول کرتے ہیں کہتے ہیں اسلام کو قرآن نے پڑھو حدیث سے پڑھو بہت اچھا ہے مسلمانوں کو دیکھو تو نہیں دل کہتا ہے مسلمان بننے کا نہیں دل کہتا ہے مسلمان بننے کا اسلام قرآن و حضیب سے بہت اچھا ہے میں نے سنا تھا مجھے یاد آتا جب مدینہ میں پڑھتا تھا تو عبد الباری صبیتی حقیق اللہ جو محدود نبوی کے امام ہے بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ خود بہ میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کل کے مسلمان اپنے قول سے اپنی بات سے لوگوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں مگر اپنے عمل اور کردار سے لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو اپنی بات سے ہیں، ہاں سنت کی طرف آؤ ہاں اللہ کے نبی سے ان کی سینت کی طرف آؤ گھر میں شادی ہو رہی ہے جی جی بازے ساری چیزیں رسم و رواج یہودیوں کے سارے شکل اور ساری ترتیب اور سارا نظام یہ کیا ہے تجارت کی بات آ گئی وہی یہودی نظام تعلیم کی بات آ گئی وہی یہودی نظام کسی سے تعامل کی بات آ گئی کسی نے کچھ کہہ دیا کچھ جھگڑے اور ترازے کی بات آ گئی وہی عہودی بات ہے کیوں؟ ایسا کیوں تو میرے بھائی دعوت دین میں یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ اپنے غصے کو قربان کرو صبر کرو اور ہر طرح کے ایسے جو مسائل جو آپ کے مزاج کے خلاف ہیں آپ ان کو برداشت کرنے کی کوشش کرو یہ بہت بڑی قربانی آج کے اس ماحول میں اور آج کے اس زمانے میں ہے اسی کو نبی علیہ اللہ وسلم نے فرمایا ہے من قدم غیزن قادرن علی سنم کی یہ روایت ہے کہ علیہ نے فرمایا جو آدمی غصے کو پی لیتا ہے غصے پر کنٹرول کر جاتا ہے حالانکہ اس کو طاقت ہے کہ اس پر چاہے غصے پر عمل کر لے لیکن نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کے سامنے قیامت کے بن بلائے گا اور آپ کو انعام و سنوا دے گا تو یہ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت دین کے لیے قربانیاں جب تک ہم پیش نہیں کریں گے مال کی قربانی عزت نفس کی انا کی قربانی وقت کی قربانی اپنے عہدے اور جو ہے نام ہے منصب کی قربانی اپنے جو ہے خواہشات اور جذبات کی قربانی اپنی جان کی قربانی میرے بھائی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ تمام لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب کو توحید و سنت کا ماننے والا اور توحید و سنت کے منہب پر چلنے والا بنایا ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد آپ تمام لوگوں کا شکردار ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے ایک مقدمات کہنے کی اور آپ نے غور سے اس کو سنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبول فرمائے اور کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو سرما کرنے کی توقع تھا فرمائیں دعوت کے میدان میں جو بھی مشکلات اور جو بھی حالات اور جو بھی اوقات آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں سات ختم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی بھی موقع اور حالت پر کسی بھی طرح سے ہمارے قدم کو ڈنگمگانے سے اللّہ تعالیٰ محفوظ رکھے اسی توحید و سنت پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہماری وفات ہو اقول اکولا صلی اللہ علیہ محمد وسلم تسلیمن کا دھیرا